وصاكم الحمدية ومعباد أعوذ بالله السميع وعليه من الشيطان بسم الله ورحمة الله ورحمة العقاب على الصغيرة سواء من خشتن اجتنب, اجتنب متكبها الكبيرة أملة إذ كلها تحت قوله تعالى ويقفر ما دون ذلك لمن يشاء وقل قوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها <تصفيق> وقال احصا وانما يكون للصالم المجازاة الا غير ذلك من الايات والاحاديث فذهب بعض المعتزله الى انه اذا سنبر طبائر لم يجوز جی اللہ یہاں سے گزشتہ صحیح پہ وسطہ ایک مزید ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جیسا پہلے بیان کیا کہ ان محترو رکھا اللہ تبارک و تالا شرف کو معاف نہیں فرمائیں گے البتہ اس کے علاوہ جس گناہ کو آپ چاہیں گے معاف فرمانا اپنی کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو مقید کیا ہے. معافی کو اسی پر تفریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جائز کہ صغیرہ گناہوں پر سزا ہونا اس کا جواز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف سویرہ گناہوں پر بھی سزا دے سکتے ہیں اور دیں گے چاہے <coughs> اس صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے شخص نے کبیرہ گناہوں کا اجتناب کیا ہو یا نہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو یا نہ کیا اگر کسی شخص نے کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں کیا صرف اس کے صغیرہ گناہ تو پھر بھی کیا ہوگا پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے سکتے ہیں اس کے صغیرہ گناہوں کی بنیاد پر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ جسے چاہیں گے معاف کریں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ معاف ہی ہو سویرہ گناہ دوسری در پرانے مجید کی دوسری آیت ہے کہ لَا کہ کل کے والے دن جو یہ کفار ہیں جن کو آمال نامیں دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ خوف زدہ ہو جائیں گے اسے. وہ اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ ہی تو کسی چھوٹی بات کو چھوڑا ہے اور نہ بڑی بات تو اب چھوٹی بات سے بھی ڈرنا یہ گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ پھر آزاد ہو سکتا ہے اور خود اللہ تبارک و کا یوں تذکرہ کرنا کہ احصا یعنی شمار کرنا تو کسی چیز کا شمار کرنا ہی اثبات کی علامت ہے کہ اس کے بارے میں سے سوال ہوں جیسے وہ بھی الکتاب فكر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا غيلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيرا الا احصاه یہ پوری آیت ہے میں اللہ تمہارے کو طلب مجرم لوگ ہیں تم ان کو دیکھو گے کہ مشفقین وہ ڈری ہوئے ہوں گے ان باتوں سے کہ جو اس عمال نامے میں ہوں گی اس کتاب میں ہوں گی اور یہ کہنے گے کہ یا بھائی کتاب کیسی کتاب ہے یہ نہ ہیا نہیں توڑی تو اور نہیں بڑی مگر یہ شمار کر دیا ہے اب یہ چھوٹی باتوں کا بھی احتیاط اور شمار کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اس پر سزا اور اس پر سوال و جواب ہو سکتا ہے اور ہوگا اس طرح کی اور کئی طریق آیتیں ہیں طریقے آئے تھے متن سوتال کے احتفامیہ عام آدمی اگر کسی ذرہ برابر بھی برا عمل کیا چھوٹا سا عمل بھی اگر برا کیا تو کیا ہوگا شرن تو شراہ کل قیامت والے دن بھی دیکھ لے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ گناہوں پر کیا ہوگی سزا ہوگی تو معلوم یہ ہوتا ہے ان دلائل کی بنیاد پر کہ سویرا گناہوں پر سزا کا ہونا بھی کیا ہے جائز ہے اگر اللہ تبالک و تعالیٰ صرف اور صرف سویرہ گناہوں پر بھی عذاب دیں تو وہ ظالم ہیں وہ ظالم نہیں البتہ معتدینہ ایک عجیب بات کرتے ہیں معتدن کہتے ہیں کہ اگر کسی نے صرف اور صرف سویرا گنا کیے ہو اور اس نے ایک بھی گناہ قبیرہ نہ کیا ہو تو پھر اس کا سزا دینا جائز نہیں کیا کہتے ہیں معتدنہ اگر کسی شخص نے صرف اور صرف سویرہ گنا کیے ہو کوئی ایک بھی گناہ قبیرہ نہ کیا ہو اس نے گناہ قبیرہ کا انتخاب نہ کیا ہو تو پھر اس کو سزا دینا جائز نہیں ہے اگر ابھی اگر اس نے ساتھ میں کبیرا گناہ ابھی کیا تو پھر اس کو سزا ہوگی کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر لیکن اگر کسی نے صرف صغیرہ گناہ کیے ہیں اور قبائل سے اجتناب کیا ہے تو اس کو عذاب دینا جائز نہیں ہے جائز نہ ہونے کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ عقل کو اگرچہ جائز ہے جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے لیکن دلائل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اس کا عدم جواب ثابت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پرانے مزید کی عائد سے وہ کہتے ہیں اللہ تبرا کو طلب فرماتے ہیں ان انت بو ایرا ماتون ہو نقص فرق سے یہ آج تنی کبا ارا انتظر ہو اگر تم کبرا گنا سے بچو کہ جن سے تمہیں روکا گیا تو نقص فر کم سے یہ آ دکھ ہم تمہاری برائیوں کو کیا کر دیں گے ختم کر دیں گے مطلب یہ کہ اگر تم نے کبیرا گناہوں سے اجتناب کیا کبائر نہیں کیے تو ہم تمہیں کیا کر دیں گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے مطلب یہ کہ سریلا تمام گناہوں گنا معاف کر دیں گے لہذا جب معافی ہو گئی جب معافی ہو گئی تو پھر آزاد کس بات کا آئی بات سمجھ تو اس طرح وہ اس سے استعمال کرتے ہیں لیکن معتدل کی اس دلیل کا جواب دیا گیا ہے کہ یہاں پر دلہ تبارت پتہ نے ذکر کیا ہے کہ تو قبائلی کبیرہ کی جمع ہے اور یہاں پر یہ بالکل مطلق کبیرہ کیا ہے مطلقاً ذکر ہے کسی قید کے ساتھ ذکر نہیں ہے اور پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ المطل جو راز الفرد الکامل کے مطلب جب بھی مراد لیا جائے گا اس سے مراد فرض کامل مراد لیا جائے گا اور بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو مطلق ہے وہ کیا ہے کفر ہے وہ کیا ہے کفر ہے تو اس آیت سے مراد کفر ہے کہ ان سن سنبو کا اگر تم کفر سے بچے ہوئے تو معصوم ہوا جس سے روکا گیا تو نقب فرحان کو آتے ہیں تو جواب کیا ہے یہاں پر مثبت ذکر ہے اور مطلب جب بھی ذکر کیا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے فرد کامر اور کبیرہ بناؤں کا فرد کامر جو ہے کبیرہ بناؤں میں وہ کیا ہے کفر ہے وہ کیا ہے کپر ہے لہٰذا اس آیت مبارکہ میں جو کبائر ہے کبائر سے مراد کفر اگر تم کفر سے بچتے رہو گے اللہ تبارک وغیرہ تمہارے گنا کو ہے کہ آپ نے کہا کہ کبائر سے مراد کفر ہے تو کفر تو ایک ہوتا ہے کفر تو ایک ہوتا ہے کبائر یہاں پر جمع ہوتا یو کہ جواب دیا گیا کہ کفر کیا ہے کفر کی کئی ساری اقسام ہیں کفر کی کئی ساری اقسام مثلا آپ یوں کہہ دیں کہ یہود ہیں نقصارہ ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں لہذا اس بنیاد پر کباعر کہ پہلا جواب یہ لیکن پھر اس پر پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ بھی تو حدیث ہے کہ القفر و ملنا واحدہ کہ قطر جتنے بھی اقسام ہیں جتنے بھی انواع ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں ایک ہی ملت ہے یعنی ایک ہی کفر ہے گویا کے تو پھر اس کا جواب دیتے ہیں ان سجن پور کا باہر یہاں پر جو کا معاہدہ تو وہ کیا ہے حکم کے اعتبار سے کا حکم کے اعتبار سے ایک ہے لیکن کفر کی انواع مختلف ہے کفر کی انواع مختلف ہے کہ ہر الگ الگ نو ہے حکم ادر سے سب کا ایک ہے کہ وہ کافر ہیں اور ممکن لہٰذا ان کو سزا ہوگی لیکن ہاں ایک ہی انواع مختلف ہیں تو اس لیے کباعد جمع ہے ایک جواب تو یہ ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر قبائل جمع اس لیے لائے ہیں قبائل کے یہاں پر کفر کے افراد مراد ہیں کہ موجودہ مخاطب جتنے لوگ ہیں موجودہ مخاطبین یعنی جیسے ابو ابو جہاں ہے ابو لاہد ہے اور امیہ وغیرہ ہیں تو یہ جتنے بھی ہیں کیسے کفر کی یہاں سے مراد کپر کے افراد ہیں کفر کے افراد مراد ہیں اور افراد کیا ہیں جمع ہے اور اس بنیاد پر میرا قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ جب جمع کے بعد جمع ذکر کیا جائے جمع کے بعد جب جمع ذکر کیا جائے تو اس میں پھر افراد کی تقسیم افراد پر ہوتی جی. ہے افراد کی تقسیم افراد پر ہوتی جی. ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کتاب میں بھی آپ کی مثال دی ہے مسان اگر یوں کہا جائے کہ رقی بل قوم دبا بہ رقی بل قباب بہت کون سوار ہوگی اپنی سواریوں پر قوم سوار ہوگی اپنی سواریوں پر पर اب یہاں پر قوم بھی جمع ہے آگے دباؤ بھی جمع ہے تو اب جب جمع کے بعد جمع لایا جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے اپرادھ کی تقسیم افراد پر ہوتی ہے مطلب ایک طرف بھی جمع ہے دوسری طرف بھی جمع ہے تو ایک جمع کے ہر ہر پر دوسری جمع کے ہر پہلے ہوگا اب سمجھیے رکھے بل و دواب قوم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری قوم ایک سواری پر سوار ہوئی کہ بلکہ مطلب یہ ہے کہ قوم کا ہر ہر فرق ہر ہر الگ الگ سواری پر کیا ہوا سوار ہوا ارا بل قوم میں دباب بہت قوم کا ہر ہر پہ الگ الگ سواری پر یعنی یہاں سے ایک ایک فرق لیا اور وہاں سے بھی جمع کا ایک ایک فرق لے لیا تو اب یہاں پر دیکھیے ان کا اگر تم بچو گے تم مخاطبین کا پھر کیا ہے جمع کے بعد جمع تو لہٰذا ہر ایک کس طرح جب نسبت کریں گے تو پھر یہ قباعد جمع نہیں رہے گا بلکہ ہر ہر فرد مراد ہو جائے گا جو کہ موجودہ دور کے مخاطب لوگ ہیں جی یہ بات سمجھ میں آئی یہ میں دوبارہ سے بتا بتاؤں تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ قبائل جمع لائے ہیں کس بنیاد پر کفر کی انواع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کپر کئی ساری انواع ہیں پھر حدیث سے اعتراض ہوتا ہے کہ الکفر ملنا کو واحدہ اس کا جواب یہی دیا کہ حکم کے اعتبار سے ایک کہا گیا ہے اگرچہ اس کی انواع مختلف مختلف ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کفار کے افراد اور کفار کے افراد و موجودہ مخاطبین کہ جن کے ساتھ کیا ہے یہ خطاب قائم ہے لہذا ان میں سے پھر ہر ایک کی طرف جب نسبت کریں گے تو یہ جمع نہیں رہے گا کیونکہ جمع کے بعد جمع ذکر کیا ہے اور جمع کے بعد جمع جب ذکر قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ ایک جمع کے افراد دوسری جمع کے افراد پر کیا ہو جاتے ہیں تقسیم ہو جاتے ہیں عَلَى <عَمْلًا> کہتے ہیں صغیرہ گناہوں پر سزا جائز ہے برابر ہے صغیرہ گناہوں کا اجتناب کرنے والا وہ کبیرا گناہوں سے اجتناب کرتا ہوتا ہوا اس لیے کہ یہ آئٹ میں داخل ہے شر کے علاوہ تبارک وطل فناہوں کو معاف کریں گے لیکن جن کو چاہیں گے تو معاف کریں گے اگر نہیں چاہیں گے تو پھر آزاد ہو سکتا ہے اور اس آیت کی بنیاد پر نہیں چھوڑا اس نے سگیر کسی چھوٹی بات کو اللہ کبھی رتن نہ بڑی بات کو اللہ شمار کر دیا ہے گننا شمار کرنا سارو ان یا فن المار کرنا اور گننا یہ سوال کے لیے ہی ہے ول مجازات اور بدلہ دینے کے لیے اس کے لیے سوال کے لیے اور بدلہ دینے کے لیے اگر اچھا ہے اچھی باتیں ہی ہیں چھوٹی چھوٹی تو بھی بدلہ ملے گا بری باتیں ہیں تو بھی بدلہ ملے گا سر مجازات وادیث اس کے علاوہ اور بھی کئی بڑی احادیث اور آیات میں معلوم ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہوں پر بھی سزا ہو سکے باب المتظلہ اگر ایسا شخصہ گناہ جس کے ہوں وہ اگر سبیرہ گناہوں سے استناب کر رہا ہے اس نے استناب کیا ہوا ہے تو اس کا عذاب دینا جائز نہیں ہے اور آزاد نہ دینے کا جائز نہ ہونا کیا مطلب لا بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آکلن بھی ممکن ہے بل بے یا بلکہ بات یہ ہے کہ اس معنیٰ کا جائز نہیں ہے باجود اس کے عدل اس پر کیا ہے قائم ہے لا اس بات پر کے عذاب واقعی نہیں ہوتے کیسے عذاب واقع ہو سکتا ہے باوجود اس کے کہ دلائل نقلی ہے اس بات پر شاہد ہیں کہ ایسے شخص کو نہیں ہوگا وہ کیسے ارآون فرحان یہ کتاب میں لام لکھا ہوا ہے میرے سامنے جو نسخہ ہے لیکن یہ لام نہیں ہے یہ نون ہے جمع کا کیڑا ہے متقل مالویر کا کیڑا ہے ان سست قبا ارآمات نقب فرحان کو اگر تم بچو گے ان بڑے گناہوں سے کہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیوں کو ختم کر دیں گے اس آئے سے, ہی سے پتا چلتا ہے کہ اگر انسان کبیرا بنا گا تو اس کے سلیرہ معاف ہو جائیں گے اس کے سلیرہ معاف ہو جائیں گے جب سلیرہ ہو ہوگا تو آزاد کا بابو جی اور جواب دیا گیا ہے سلیر کا متضیرا کی ان القبیر کبیرہ یہاں پر مطلق ذکر ہے اور مطلق سے مراد کیا ہو گئے فرد کامل ہوگا وہراد القبیر المطلفا ہی پر کہتے ہیں کبیرہ ذکر کیا گیا کفر ہے الکام ہے اس کہ قبیرہ ہونے میں سب سے کامل پر کون سا ہے کفری وہ جم اور اس میں کہ باعث جمع کریے گا لائن کیوں جمع اور اس میں بے نظر جمع کا سیدا لانا اسم کا جمع لانا یہ کیا ہے کفر کی انواع کی طرف دیکھتے ہوئے لایا گیا ہے وَإن وَإن اگر کفر جو ہے وہ حکم کے اعتبار سے کاریہ سارے،, سارے،, سارے،, سارے ایک ہی ہیں کیوں حدیث میں آتا ہے کل کپر مل لاحدہ تو کفر کیا ہے ایک ہی نوع ہے ایک ہی چیز جی ہے تو لیکن اس کو پھر بھی جمع لایا کیوں کہ کفر کی انواع مختلف ہے جی اولا افراد ہی القا اما بے افراد المخاطبین اعلی ماتما ہدم یا کہتے ہیں اولا افراد ہی یا اس کے افراد کی طرف نسبت ہے القا اما بے افراد المخاطبین جو مخاطب افراد کے ساتھ قکر کی نسبت قائم ہے اعلیٰ ماتمہ ہدم انخاطن جیسا کہ قاعدہ ہے تما ہدم آنا جاری ہونا یا ہونا ماتمہ ہدم انقاطن جیسا کہ اعقاعدہ جاری ہو چکا ہے کہ ان مقابلت الجمل جم کہ جمع کے مقابلے میں جب جمع دے کر کیا جائے یک تی انتشام الاحاد بال یہ تقاضا کرتا ہے افراد کی تقسیم کا افراد پر یک تر تقاضا کرتا ہے انتشام الحاد افراد کی تقسیم کا بال افراد پر یعنی ایک افراد دوسرے افراد پر کیا ہوں گے تقسیم ہوا کے بلقوا کا جیسے کہ ہمارا قول کہ قوم اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئی والا بھی سو نے اپنے اپنے کپڑے پہنے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نے ایک کپڑا پہنے یا سب ایک سواری پر سوار ہوئے بلکہ ایک فرد یہاں سے اور ایک فرد ادھر سے مراد لیا گیا تو افراد کیا ہوتے ہیں دوسرے پر تقسیم ہوتے ہیں کہ ہر کا ہر فرد اپنی اپنی سواری پر سوار ہوا اور ہر ایک نے اپنے اپنے کپڑے پہنے تو اب آڈو ایڈ کی طرف ان تج تن کباہر اب جب کباہر جمع ہیں اور اس سے پہلے جمع کا ہے تنیبو تو جمع کے افراد میں سے ایک فرد اور کباہر میں سے ایک فرد کبیرہ تو ہر ایک کا افر کیا ہو جائے گا الگ الگ ہو جائے گا تو اب جمع نہیں رہے گا بلکہ ایک فرد فرق ادھر سے تو ایک بار سے تو ہر ایک اپرادھ کا تقسیم افراد پر ہو جائے گی ون آپ وہ آنے والی کبیرا یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے کبیرا اور گناہ کبیرہ کا معاف کرنا بھی کیا ہے جائزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و گناہوں کو بھی معاف کروا دیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتقب کبیرا کو آگار نہیں ہے بلکہ معاف کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اس پر تو پہلے بحث ہو چکی ہے اب دوبارہ اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے مصنف علیہ الحماع فرماتے ہیں کہ دوبارہ یہاں پر آپ کا لفظ لا کر بتایا ہے کہ اس سے پہلے چونکہ مفرت کا تذکرہ تھا تو آپ کا بھی آ کہ مفرت اور معافی مفرت تو یہ ہے کہ گناہ کو معاف کر دینا دنیا میں اور آپ یہ ہے کہ آپ یعنی ایک کا جرم موجود ہے لیکن اس کے بعد آپ کیا کر دیتے ہیں اسے معافی کا اعلان کر دیتے ہیں جی لیکن آپ کا لفظ بھی کہتے ہیں دوبارہ تشکرہ کرنے کے لیے یا یہ بات واضح کرنے کے لیے آیا ہے کہ کبیرا لم کا کہ ابالبرا گناہ سے اس وقت تک معافی ممکن ہے جب تک کہ اس شخص نے اس کو حلال سمجھتے ہوئے نہ کیا ہو اس لیے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کو حلال سمجھ کر کرتا ہے تو وہ تو کیا ہے کفر ہے وہ تو کیا ہے کپر ہے اس کی تو معافی ہے ہی نہیں اس کی تو معافی نہیں ہے لیکن معافی کس کی ہے کہ جب گناہ کبیرہ کرے لیکن حالات دمسکر نہ کرے تو کہتے ہیں ہم دوبارہ اس کرے کو اس لیے لائے ہیں اللہ کا کبیرہ گناہ پر ایک مکمل اور مفصل بحث مکمل ہو چکی ہے تو کہتے ہیں دوبارہ ہم اس بات کس یہاں پر لائے کہ کبیرہ گناہ معافی بھی ممکن ہے لیکن بشرط ہے کہ وہ کیا نہ ہو حالات دمسکر نہ کیے گئے وَنعفو عن کی معافی بھی جائز ہے فی ما یہ پہلے بھی ذکر کیا جا سکا رہ مگر مصنف نے اس کا ارادہ کیا لیا علامہ معلوم علما کرنے معلوم ہو جائے کہ ان سر کل کے معاوضے کا چھوڑ دینا ان اللہ تعالیٰ کا معاوضہ نہ فرمانا علامدہ یوز بخوگ لفظ کما یو بخوی لفظ اللہ تعالیٰ کا معاف جس طرح اس کے لیے مقرر کلف بولا جاتا ہے ایسے ہی معافی کے لفظ جاتا ہے ورن ہو اور اس لیے بھی اس بیس کو دوبارہ کیا ہے کہ تاکہ اس فول کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو جائے کہ استحلال کہ جب وہ گناہ کس طور پر نہ ہو حلال سمجھ کرنے کے طور پر نہ ہو اس کو حلال نہ سمجھا گے اب کہتے ہیں استحلال کیوں کہ استحلال یعنی گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا ہی کیا ہے کفر ہے توہین معافی ہے مطلب تقریب اس لیے کہ یہ کیا ہے اس میں تقریب ہے المنافر ہے جو کہ تصدیق کے منافع ایمان کے چیز کا نام ہے تصدیق کا نام ہے اور اسی گناہ کو حلال سمجھ کرنا یہ کیا ہے تقریب ہے کہ یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تصرا گناہوں کی معافی جائز ہے اسی وجہ سے تمام کے اندر تعویل کرتے ہیں کہ جن نصوص میں ایمان والوں کے لیے محرط پہ نار کا دے کرا ہے تو میں جزاک ہوں جہانا وہ خالدن کیا اسی طرح تقا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مومن ہو تو نصوص کے ہم ہی اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ گناہ کی معافی جائے گی کہتے ہیں وہ بہت اسی وجہ سے جو اب تعبیر کی جاتی ہے ان نصور نصور میں جو دلالت کرتے ہیں گناہ گاروں کے محلت کے نار ہونے پر تخلیق ہمیشہ یا ایمان کے نام کا ہونے میں ہم تعویل کرتے ہو گیا اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ ہم کے ہوں. اللہ تعالیٰ و سے رکھے اپنے حفظ و رکھیں الله تعالى صدقه رشي نسي برمانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته